الحمد لله رب والصلاة والسلام اما بعد من بسم اللہ, الرحمن والسلام يا رسول اللہ يا حبیب اللہ مرحبا ایک حدیث ایک سبق میں آپ کی آمد سد مرحبا اس سے پہلے کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے اس میں معمول ہم گرو شریف کی فضیلت سماعت کریں گے امیر اہل سنت کا رسالہ ہے غصے کا علاج اس سے میں آپ کی خدمت میں ایک دروش شریف کی فضیلت عرض کیا دیتا ہوں سرکار ناندار مدینے کے تاریدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے میں نے گزشتہ رات عجیب واقعات دیکھا میں نے اپنی ایک امتی کو دیکھا جو پل سے رات پر کبھی گھزٹ کر چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا اتنے میں وہ درو شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا اس نے اسے پل سرات پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل سے کو پار کر لیا فلو علی صل اللہ تعالی محمد علیہ آج کے لیے خاص بات یہ بھی عرض کر دوں کہ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کالز بھیجی تھی لیکن وہ چونکہ اتنی ایکسٹینسو ڈسکشن ہو رہی تھی حدیث شریف کے اوپر تو صورت بنی نہیں کس کو شامل کرتے موضوعات سے متعلق بھی ایک تعداد تھی کالس کی جو ریلیٹڈ تھی بہرحال آج بھی انشاءاللہ نیت ہے کہ آپ کی کالز ہم شامل کریں گے نمبر آپ سماعت کر لیجئے موضوع سے متعلق بھی آپ کال کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے مدنی چینل یہ جانتا ہے کہ چار بر اعظموں میں تو ہماری تقریباً نشریات لینڈنگ رائٹس ہیں وہاں جاتی ہی ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے اے, کوئی بھی کسی لمحے مدنی چینل دیکھ رہا ہو سکتا ہے اس کی ذہن, ذہن میں کوئی ذہنی الجھن ہو تو اس کی الجھن کو سلجھن میں تبدیل کرتے ہوئے مدنی چینل یقیناً مسرت محسوس کرے گا اے, نمبر آپ سماعت کر لیجئے زیرو ٹو اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ تعالی زبر مفتی صاحب اس کے جواب بھی عطا فرمائیں گے سلسلہ میں امن مرحوا ماشاء اللہ آپ کو بتا رہا ہاں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ آج حدیث شریف کون سی ہو اور اس میں سے کیا مدنی پھول ملیں گے تو آپ کو ایک بات بڑے مزے کی بتاتا ہوں مفتی صاحب سے میری کنورسیشن ہو رہی تھی فون پر ہوئی تو حضرت نے یہ بتا کر آ, تھوڑا سا سمجھ لیں کہ چونکا دیا مجھے کہ وہ جو شخصیت سازی ہوتی ہے تامین سازی ہوتی ہے اس کے حوالے سے پوچھا تو میں چونکا ہوں. جی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جی ہاں تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حساب سے آج یہ کچھ لے کر آئے ہیں اتنی پاپولر یہ تو فیلڈ ہے آ, تو مفتی صاحب کیسے ذہن میں آیا یہ آئیڈیا الحمد للہ رب سید اما بعد فاعوذ سلیم من بادوف آوزیم بسم اللہ احمٰ <تصفح> اصل میں یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے اچھا اگرچہ کہ ایک طبقہ ہے جو اس کی اسٹڈی نہیں کرتا اور یہ جو ایک آئیڈیا ہے تعمیر شخصیت جی جی تو اس پر یوں سمجھیے آپ ایک تو علما نے, جی ہاں نے, نے, نے کلام کیا ہے جی ہاں ہمارے فکا نے ہمارے کلام کیا ہے اللہ اللہ اور وہ کلام چلا آ رہا ہے جتنی کردار سازی جو ہے وہ مذہبی دنیا میں ہوتی ہے کسی معاشرے میں نہیں ہوتا اور ایک کردار سازی جو ہے اس پر مشترکین اور بلکہ جی ہاں انگریز رائٹرز دیگر مفقرین لکھے رہے ہیں کنسلٹنٹس بھی اور پھر اس کی بہت ساری شاخیں ہیں جیسے تعمیر شخصیت کے ساتھ ساتھ ٹائم مینجمنٹ جی جی شعبہ ہے جی جی تو اس طرح بہت ساری کتاب میں بھی پڑھتا ہی رہتا ہوں اچھا اچھا اور المیاں یہ ہے کہ جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں جو مثالیں دی جاتی ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے ایک انگریز رائٹر لکھ رہا ہے اور وہ اپنی مطلب کے مخصوص مثالیں دے رہا ہے یہاں تک کہ ترجمہ نگار بھی عجیب افراد ہوتے ہیں ایسے بھی میں نے مثالیں پڑھی ہیں کہ مسیح خدا جو ہے وہ مدد کرے گا آپ لوگوں کی آجا یہ آجا. میں لکھا ہوتا ہے اب لوگوں کو کیا پتا مسیح کون ہے اور خدا اسے کہا جا سکتا ہے نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے مسیح ठीक, اور ठीक. ظاہر بات ہے وہ اللہ کے بندے ہیں خدا تو صرف ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے जी, <coughs> जी. تو اس میں جو چیزیں بڑا چڑھا کر بیان کی جاتی ہیں ہمارے نبی اکرم علیہ السلام کردار سازی کے حوالے سے ہماری تعلیم و تربیت آج سے چودہ پندرہ سو سال پہلے کر چکے ہیں ماشاء اللہ, ما اللہ. ایک ایسی ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جی جو کل ہم نے گفتگو کی تھی اس کے جی تعلق, جی تعلق سے جی جی کل جو حدیث تھی ہماری اس میں وہ حدیث لی گئی تھی جی کہ اگر تین یا چار حادیث ہوں تو دین کا ایک بڑا حصہ وہ حدیث تھی مطلب ساری حدیث کو جمع کیا جی ہے تو ون تھرڈ آج جو حدیث ہے علماء جی نے اس کو بھی اسی مرتبے کا شمار کیا ہے ماشاء اللہ کہ اس میں بھی جو ہے اسلام کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پشیدہ اچھا ہے تعلیمات مشتمل یہ ہے تو میں بھی سمجھ چکا ہوں شاید مدنی چاند کے ناظرین بھی گیس کر چکے ہوں گے کہ اس کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے کردار سازی پرسنل ڈیولپمنٹ سے شخصیت سے ہوگا جی ہاں ماشاء اللہ اچھا آپ حدیث شریف بیان کرنا چاہیں گے یا میں پہلے سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں ابو عورت ابوی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکو مالا یا نہیں یہ سمجھیے پانچ سے چھ الفاظ ہیں جی ان پانچ سے چھ الفاظ کے اندر جو ایک جملہ بنا ہے اس کے اندر تمام تر مانا اور مفہوم بیان کر دیا گیا من حسنی اسلام المر ترک مالا یعنی نبی اکرم علیہ صلاح السلام نے ارشاد فرمایا تکمیل اسلام کی جو باتیں ہیں یعنی اسلام اور ایک کامل مسلمان بننے کے لیے جو چیزیں ہیں جی جی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو ترک کر دے چھوڑ دے جو کہ اس کے کام کی نہیں ہے جو لا یانی ہیں جو فضول ہیں oh okay。جن کا فائدہ نہیں ہے oh okay, nah, okay. یہ حدیث پاک ہے اچھا اب حدیث سے جو نکاح حاصل ہوتے ہیں ان کا جو لمبے لباب ہے جی جی وہ تعمیر شخصیت ہے اچھا اچھا اب اب میں کچھ حل کروں جی دیکھے ابھی یہ ایک کیونکہ ہر طرح کا ذہن ہوتا ہے نا مدنی چینل کے ناظرین ہیں دنیا کے کس خطے میں نہ جانے کس قسم کے حساب سے کن ایٹماسفیئر میں ان کا ٹریننگ ریزنگ ہوئی ہوگی تو طرح طرح کے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات آ جاتے ہیں ابھی آپ نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کی مغربی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اسے ٹیلنٹ کو ڈیولپ کرنے میں اس کا अनलीश انلیش کرنے میں ہیومن को کو करने کرنے میں یہ کام ہوتی ہے کام آتی ہے ایک ایمرجنگ فیلڈ بن گئی ہے بکس چھپ رہی ہیں ڈی ویڈیز آ رہی ہیں سی ڈیز آ رہی ہیں ورک شاپس ہو رہی ہیں سیمینارس کروائے جا رہے ہیں ٹیکنیکس سیل آؤٹ کی جا رہی ہیں ایک بہت بڑی انڈسٹری okay. یہ بن گئی ہے لیکچرز uh, ہوتے ہیں بلکہ uh, چونکہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے سے میرا چونکہ تعلق ہے تو اس طرح کی وہ بولتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کی پرسنالٹی گرومنگ پر پرسنل ڈیولپمنٹ پر مطلب بات ہوتی ہے اور اس کے حساب سے کچھ پلاننگ اور سٹیپس uh, لینے کے حوالے سے سوچا جاتا ہے یونیورسٹیز میں بھی ہماری مجالس کے اندر کچھ اسلامی بھائی ہیں جو یونیورسٹیز کی کمیٹیز میں بھی ہیں اور وہ بھی مطلب اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ اس طرح کا یعنی ہائر ایجوکیشن کے اندر بھی سلسلہ ہو رہا ہے سائیکولوجی بھی اس کو ایک بہت زیادہ اکنالج کرتی ہے yes. uh, تو تصور تو وہاں پر بھی ہے تصور آپ بھی بیان کر رہے ہیں اور آپ اسلامی تناظر میں بیان کر رہے ہیں تو کوئی ڈفرنس ہے ہمارے اسلامی کردار سازی شخصیت سازی اور جو ویسٹ کا کانسیپٹ ہے ان دونوں کے کو درمیان کوئی فرق آپ پاتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں کیا ایسا ہے دیکھیے جو پہلی بات تو یہ ہے جی جتنی بھی سائیکولوجیکل باتیں ہیں جی جی جنہیں آج کی تحقیق اور آج کا جو ہے وہ معیار بیان کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سے چودہ سو پندرہ سو سال پہلے جی جی نبی اکرم علیہ سات السلام سے بیان سمجھے ماشاء اللہ تو آپ ایک ماہر نفسیات بھی ہیں آپ ایک کردار ساز ہیں عملی طور پر کردار سازی کی معاشرہ بنایا ہے ٹھیک ایسا معاشرہ بنایا ہے وہ افراد بنائے کہ کوئی نہیں بنا سکتا ماشاء اللہ تو بات یہ ہے کہ اسلامی جو تعلیمات ہیں صرف جو ہے وہ لفظوں کا انبار نہیں ہے ٹھیک عملیت کا ایک ثبوت ہے مطلب یہ پریکٹیکلی دنیا کے اندر بڑھتی جاتی عملیت کا ایک ثبوت ہے جو مطلب کہ اوفاف مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں اعلیٰ درجے کے اوفاف ہمارے ماشا اولیاء اللہ کو لے لیں آپ انہوں نے کسی بھی گوش کتب ابدال نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوں گے لیکن ان کا کردار تھا کہ اسلام انہیں سے پھیلا ہے ماشاء اللہ یہ ماشا ان کا ایک مطلب کہ عملی مظہر تھا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حدیث پاک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اسلامی تعلیمات جو ہے وہ کردار سازی کا پیغام دیتی ہے اب اس حدیث پاک میں فرمایا گیا جی کہ لا یعنی کاموں سے بچنا ہے ٹھیک پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف مراتب ہیں اشیاء کے بعض چیزیں ضرورت ہوتی ہیں ضرورت کہتے ہیں کہ جس مطلب فکی اعتبار سے جس کے بغیر جو ہے وہ انسان زندہ نہ رہ سکے یا پھر بھی مرغ پہنچ جائے ایک چیز ہوتی ہے حاجت یعنی کوئی ایسی کیفیت کہ کی انسان اس کے بغیر جو ہے اس کی زندگی دشوار ہو جائے ایک چیز ہوتی ہے منفیت یعنی فائدہ اور ایک چیز ہے فضول یہ سمجھیے یہ چار مرتبے ہیں اور بھی یہ زینت کو بھی شمار کیا علماء نے اب ایک کام ہے ضروری ہے کرنا ہے ایک کام ایسا ہے جو حاجت کے درجے میں کرنا ہے ایک کام ایسا ہے جو زینت کے درجے میں ہے اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو کرنا ہے اور ایک کام وہ ہے اور ایک کام یہ ہے کہ وہ کام فضول ہے اعلیٰ <سؤال> حضرت امام سنت رضی اللہ عنہ نے فتح رضیفہ شریف جلد اول جزبا کے اندر صفحہ 845 پر فرمایا کہ فضول کام کے مختلف درجے ہیں اچھا کام کی طرف جائیں کیا فضول دی کی ڈیفینیشن کیونکہ ڈفرینٹ کانسیپٹ ہیں نا کلچر ڈفرینٹ है تو ہر مختلف لوگ ہو سکتا ہے کہ میں فضول समझ کچھ اور سمجھ رہا ہوں یہ اس چیز کو فضول نہ سمجھ رہے ہوں وہ اسلامی بھائی سوچتے ہوں کہ یہ فضول کچھ اور ہے میں اچھا اچھا اچھا کہ ایک چیز ہے حاجت ٹھیک ہے ضروری چیز صحیح ضرورت ضروری چیز جو میں تعریف بہن کی جی ایک چیز ہے منفیت ٹھیک یا نہیں سمجھے آپ کھانا آپ کی حاجت ہے اچھا آپ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن کھانا اویلیبل ہے ساتھ میں میٹھا بھی رکھ دیا گیا اچھا ابھی میٹھا ایک منفیت اور ایک سہولت ہے اچھا مطلب میٹھا نہیں کھائیں گے مر جائیں گے ایسا نہیں مطلب ایک اضافی ڈش ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ایک چیز آ جاتی ہے فضول فضول کے مختلف درجے ہیں ایک درجہ یہ ہے کہ وہ مغاح ہے نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے اچھا اچھا جیسے دنیا کی باتیں کرنا آپ کسی بھی دنیاوی ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں ٹھیک ہے این ممکن ہے اس میں کوئی گناہ نہ ہو لیکن یہ بھی ہے کہ وہ نیکی بھی نہ ہو ایک درجہ یہ ہے ٹھیک ہے بعض کام فضول ایسے ہوتے ہیں جو مقروع تنظیم کے درجے میں ہوں گے بعض مقروع تحریمی کے درجے میں ہوں گے اور بعض حرام کام کے درجے میں ہوں گے تو فضول کی جو ہے مختلف حالتیں ہیں نبی اکرم علیہ سرات السلام نے حدیث پاک میں ہمیں فضول سے بچنے کا حکم کیا تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس فضول سے بچنے میں داخل ہیں یعنی جو مباد آتے ہیں اس سے بچنا بھی پسندیدہ ہے اچھا اس میں بات بھی شامل ہے کام بھی شامل ہے تفکر بھی شامل ہے اب فضول ہے کیا اس حدیث کی بڑی پیر تشریح میں نے کافی کتابوں کو دیکھا لیکن حضرت ملا علی کاری رحمت اللہ تعالیٰ نے جو تشریح بیان کی ہے بڑی کمال کے تشریح ہے مانا بھی بیان کر دیا فضول کسے کتنے بھی بیان کر دیا اس کام سے بچنے کا نتیجہ کیا نکلتا وہ بھی بیان کر دیا آپ فرماتے ہیں جملہ تھی محاسن محاسن اسلامی شخص ہی وہ کمال ایمان ہی یعنی ایک کامل مسلمان بننے کے لیے اور ایک کامل ایمان کرنے کے لیے فرماتے ہیں ترک مالا یعنی ایسی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا جو فضولیات میں اے ماں یہم ہوں ولا یلیکو بیہی قولا و فیلا و نظر و فکرا یعنی فضول چیز کوئی بھی ہو انسان کے کلام پر مشتمل ہو انسان کی ایکٹیویٹیز پر مشتمل ہو انسان کی نظر پر مشتمل ہو یا انسان کے تفکر پر مشتمل ہو ایک او انسان ہے وہ ہمیشہ فضول او سوچتا رہتا ہے اچھا جب وہ فضول او ہی سوچے گا تو ترقی کا جو پہلو ہے تو رک گیا صحیح, صحیح اس کے اندر جو ہے منفی پہلو آ گیا تو hmm. جو مثبت سوچ ہے وہ hmm. اس کی کہاں سے بنے گی hmm. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فضول صرف کلام کو شامل نہیں صرف ایکٹیویٹیز کو شامل نہیں یہ انسان کے تفکر کو بھی شامل ہے انسان کے نظر کو بھی شامل ہے پھر آپ فرماتے ہیں حسن الاسلامی عبارت الکمالی اس میں جو یہ فرمایا گیا من حسنِ اسلام المرئی صحیح کہ کسی مسلمان کسی بندے کی اسلام کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے تو حسن الاسلام سے کیا مراد ہے کمال ہو اچھا اس کا اسلام کامل ہو جائے پرفیکٹ ہو جائے جی ہاں وہ ون تستقی میں نس ہو فل اذانی علی عوام تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ فرائض پر عمل کرے و نواہی جن باتوں سے منع کیا گیا اس سے بچے جلد اصطلاح میں لیا اقامی اقامات پر عمل کرے الا وفقی قضا ہی وقدری ہی صرف ہیں جب بندہ اس کیفیت پر آ جاتا ہے जी जी کہ وہ فضولیات سے بھی بچنا شروع کر دیتا ہے غیر بات ہے یہ ہے تو معاملہ ہے خواف کا کہ عوام تو جو ہے فرائض پر عمل کرتی ہیں مشکل سے حرام کاموں سے بچتی ہیں مشکل سے یہ ایک بنیادی چیزیں ہیں لیکن ہم ایک بندے کو خاص بنانا چاہ رہے ہیں تعمیر شخصیت کی چاہتے ہیں ہیں طرف جو ہے اس کو فضولیات سے بھی بچنا پڑے گا وباحات سے بھی بچنا پڑے گا بہت ساری چیزوں سے فرماتے ہیں جب بندہ اس درجے کی طرف جاتا ہے وہ علامت و شرح صدری بھی نور ربی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے سینے پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نور کا نزول ہو رہا ہے